وسل تو وسلام معلار سید تو وسلام سید رسول و خاطم ہم عدنصطفیٰ ولا علی آلہی اسفاب والا علی و اسفاب ہی باللہ من بسم بلادیسروی نفو منی اسرا لان داو دئی ابن مر ذلك بما حصحوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلو والسلام یا سی یا, یا, یا حبیب سییا صلی اللہ و السلام علی کاان <سلام> سیدنا خاتم النبیین وعلی آلہ و صحابہ کیا مکینا <سلام> قلوب المؤمنین سبحان <سلام> اللہ <سلام> رو دل امبیا لہو تحیت بعد اس حاج دی آج رانا دعائے رب العالمی مجیب الدعوات غفور الرحیم مولا نفس شیتان نے ہر شرف اتنے تو نجات بخش کامل ایمان تے موت فرماوے دوستو عید تو بعد دوسرا جمعہ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 اور مینوں بھی میو پاسو فون آیا فلانا مولی تیرے نال مناظرہ کرنا چاہتا ہے حجرے شاہ مقیم دیکھ کوئی مولی اس تیرے نال مناظرہ کرنا ہے اس گلتے بھی یہ تو سارے شہید نے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 شہید آستے شہید آستے کا دی دعا کریے شہید تو نہیں بخش آتا وہ پہ آخ بھی شہیدان دعا کرو کر کے کیونکہ اصل فتنہ جہا ہے وہ گوبرمنٹ کا انہیں اے فتنہ پایا ہے دا ذہن اس پاسے جان ہی نہ کہ اللہ تعالیٰ دا عذاب ہے یہاں آخو شہادت رامت یا آئی امتحان ہے جس یہ آپ سی سمجھ جدو سی سمجھ گے جڑے بچ مر گئے ہلاک ہو گئے جب ان سی سمجھ گے تو آپ صحیح سمجھ گے بھی اتنا بچے کھڑے ہیں جہے ٹر گئے وہ شہید جہ گئے یہ تو وے شہید بن گے نا جی بڑی رحمت چوڑ گے کر کے توبہ نصیب نہیں ہوئی اور اصل اس جملے شہادت رحمت کوئی اداب نہیں ہے پھر آپ درست سمجھنا انہوں دے آ نو بھی درست سمجھنا اپنیاں کیتیاں بھی صحیح سمجھنیاں ہدایت والے پاس رجو نہ کرنا توبا والے پاس آنا ہی نہ اللہ تعالیٰ دا خوف دل چساؤنا ہی نہ یہ اصل جیڑی وجہ ہے نا اس دی وہ یہود و نصارہ دی دوستی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا ہے یہود و نصارہ نسارہ دوستی لاؤ گے نا تو ان زالم دو جڑے دوستی لاؤ گے ہدایت دبوہ بند ہو جانا <تصفح> من لا او لیا الظالمین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 سور دو ہدایت دوا بن دے ماہر اس واسطے وہ قرآن تو سچا ہے نا اور لو جی قوم جہا جٹ طبقہ دیسی طبقہ جڑا طبقہ دوستی یہودوں نے سارا نہیں جوڑی کھڑا وہ ہے پیا رابے نئے یار ساڑیاں کی اب خود کشمیر گئے ہیں تقریر تے سے کشمیریاں بھی کئی آخیا انہیں آخیا او مول ساحبا سارا کیتیاں کی کیتی سزا ہے وہاں نہیں آدر ہاں تو سجنوں دین دی دا کمینہ جا خادم ہونے ناتے نال میں اس موضوع تھے جو تنوع سنا بیٹھا پہلو اس تو علاوہ قرآنِ مجید آیاتِ مبارکہ احادیثِ مبارکہ کٹھیاں کیتی ہیں بالخصوص آج جو زیادہ تر احادیثِ مبارکہ ہی سناونی ہیں جنہائچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دوتے انہ دیاں کیتی دی وجہ نار عذاب دے آماندہ ذکر فرمایا ہے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 کہ جدو آ کرتوت میری امت کرے گی اسے او انہوں اللہ تعالی شہادت بھیج دے گا۔ ایک حدیث اگر اندھی کوئی آخر تننا دس تو اتنے اتے ہدیس میں تمہیں سناو گا ان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ دے دور مبارک زلزلہ آیا العقوبات کتاب امام ابن ابھی دنیا محدثات لکھا حضرت فاروق اعظم سرکار دے دور مبارک آیا نا زلزلہ آپ سرکار نے فرمایا حضرت فاروق اعظم نے آپ نے فرمایا اے جو کچھ ہویا جے نا تسان کوئی کام شرع دے خلاف کیتا دھرتی تے دھرتی تاں ہلی اگر آپ نے فرمایا اگر ہون تسان کوئی یہ ہو جا کام کیتا ہے دھرتی ہلی توجہ یہ ہو جا کام تسان کوئی کیتا زمین دوتے عمر پواڑے نال نہیں روے گا چھاڑ پہ جائے گا بعد شہی بھی چھٹ جائے گا میں تھوڑے نہیں رہا جے تسان کوئی یہ ہوں کام کیا ایمان نال دس جے اس کام شہادت ہی سی تو حضرت عمر کی کہہ رہا سر میں شہید تو بکھرا ہو جانا میں شہید تو بکھرا ہو جائید کہ شہیدان کے راہی د تسا دلیل سنو گے اللہ سونے فضل و کرم ود تو ود آئے گی ہاں آفا نمبر اکتی حضرت صفیہ فرماندیاں رضی اللہ تعالانہ حضرت عبداللہ اللہ بن عمر بن خطاب دی گھر والی یعنی حضرت فاروق آدم دن آپ فرما دیا نے زل زیلا تل مدینا تو الاد امر ردی اللہ تعالی فکالاس ہوا ما اثر آدت لا عادت کنو کم فی آپ نے فرمایا کہ نبی مدینہ شریف زلزلہ آیا حضرت عمر دے زمانے ہوں توجو نال سمجھا نے بندیا کی کیتی کی نہوست کی پاک ہے مدینا پاک جائے رسول ہے دی تھوڑی کیتی اور سڑے تے پھر تینوں تے پتا ہے اسے لوگ لوگی پاک مسفا سن کوئی بیچ بندے جے شرع دے خلاف چلے کوئی کامونا تو ہویا تو ان دی صدا حضرت عمر دے دورے زلزلے دی شکل ظاہر ہوئی آپ نے فرمایا آ کی یہ تو سایڈی کی کم کی تیس دنیا دوتے یعنی سادہ دورے نبید صحابہ دا دورے اللہ کی کی تا جے لائن عادت اگر زمین مڑ ان ہلی لا اُساکن کم فی ہاہ استی فرٹے نہیں رگا ہوں اتھوں پہلے نمبر سے یہ آیا کہ مدینے والے محبوب دودا پاک سرکار دی ذات پاک دے ہاں زمین زلزلہ آیا ہے حضرت عمر نے انہوں برے عمل کی شامت شمار کیا شہادت نے شمار کیتا ہے <تصفح> نا <تصفح> <تصفح> <تصفح> برے امال دی شامت شمار فرمایا اور اتوں پتا لگا کہ خود روزہ رسول جس تھان تے وہ اوتے رب سونا کدا بچا جائے جا جتھے نہیں آسان حضور جو ہے مولی پے آدمی آنا حضرت عمر تو تو قرآن دی اس بات جان؟ حضرت عمر دے دور چ مدینے دی دھرتی ہلے آپ فرماوا نے کچھ سزا ظاہر ہوئی ہے تو مائیں اتنے رواں گا نہیں مدینے ہی مدی سڈ گا اندازہ لگا مدینہ میں مدینا گا جاگا تال نہیں رواں گا حضرت فاروق آزموں قرآن ددی کاز عالم کے پر وجھتے ہیں معلوم ہوا کمینی دے بچے سانو اور مراو والے نے حاکم ہاکم ہوجا یہ ہاکم کہ ماسا ماسا عذاب دی شکل ویکھی حالانکہ کوئی تباہی نہیں سی ہوئی کوئی نقصان نہیں سی سایا صرف ہلنی سی ہاں جی لیکن اس ہیرے نو بھی ہی ہا میں وقت اللہ تعالی دی طرفوں بندے آن دے بندیا دی شامت دی جلا سمجھتا ہے اے ہے رحمت اللہ آ کے مورین دے دورے چاب واقعی نہیں آدھے جی کل میں پڑھنے والوں کا راب نہیں آد بھی حدیث پاک سنا چھوڑا اللہ, اللہ, اللہ اکبر اکبرو کبھی یہ حدیث مبارک بحقی شوا بولیمان جی ہے القوبہ امام محدث ابن بھی دنیا دی حدیث دی کتاب جی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ تمنع لباد من سخط اللہ ما لم یؤثروا صفقت دنیاہم لا دینہم لا الہ الا اللہ بندیاں نو روک دائے اللہ دی نراز کی تو اللہ تعالیٰ دے غضب تو محفوظ رکھ دائے لیکن جنہ چر اپنے دنیا دے سعودے نو دین دے سودے دے اتے ترجیح نہ دین دین دے سعودے دے اتے دنیا دے سعودے, دے دنیا دے سعودے نو ہے جی مقدم نہ سمجھا ہاں جی اگے نہ رکھ پیدا آ سرو جدو دنیا کے سودے نو دین مقدم دے دیتے دین دی دنیا نو پسند کرنگے تو فرمایا جدو نا لا الہ الا اللہ, رد, علیہم اللہ رد کر دے گا تو گا کدب تم کوڑے دے کو لا علاسا دلوں آخ دے پھر میرے دین کی گل اگے رکھ دے کہ دنیا دی رکھ دے کہ حدیث اللہ رسول ہے جا کجر میرے نال مناظر کرنے نے انہوں ہون گیاں یارہ تقریر بارہ تقریر میرے کول نے حدیث قرآن اللہ تعالی کے فضل ہوں ایمان دس ہوسے سودا ہی دنیا کا گل نہیں سننا چاہتے پہ جب اللہ واپس فرما رہا ہوئے مار پہ لا الا اتوں پا آخ دینی پا آخ جدو رب سونا جواب دے تو نبی پاک نے فرمایا پھر اللہ تعالی غضب ناراضگی تو ایک کلما یہاں نئی بچا ہون نبی پاگ سرکار دسیا پھر نہیں بچا پیا کل میں آنا عذاب نہیں ہونا <سؤال> سمجھ نہیں آئی نہیں اللہ بولو سبحان اللہ. اللہ اچھا ہوں کبلا نہ ایک آیت مبارک قرآن مجید دی؟ ایک آیت پاک اس تو بعد باقی آد کا سلسلہ <سؤال> یہ ہے سورت مائدہ آیت نمبر اٹھتر اناسی ارشاد ربانی فرمایا لعن لو کفرو ممبنی اسرا السان داو دبائی سب نے مریم آلہ حضرت نے ترجمہ کی تانت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں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 لما وقت بنوے اسرائیل فیلمہ آسی جدو بنی اسرائیل گناہ وچ پائے گئے نہت ہم علماؤ ہم انہ دے عالماؤنا نروکیا فلم ینتہو رکے نا فجالسو ہم فی مجالے سے ہم انہ دے عالم انہ دیاں مجلسان دے بینا شروع ہو گئے کتھے انہ لال و آکلو ہم تے کھانا پینا شروع ہو گئے و شاربو ہم کتھے کھانا پینا شروع ہو گئے یعنی او جتھے برائیاں کر رہے ہوں سن جتنے خلاف شراب کام آنا ہے ہاں جی ان محفلوں کے لوگ دیا مجلسوں کے بہنا شروع ہو جانا ہے کھانا شروع کر دلو بابا تالا لے اپنی کتاب اللہ ندیا شریف کے اندر یہ لکھا ہے فرمایا اربی اندر ایک شہ نو دوسری شہ مارن کا مطلب ایک شہ نو دوسری شہ مارن دا مطلب کہ رلا تے جائے شہن دانے کا پتا لگتا لگ ہے جی مطلب جہم سن کے کٹے بہن دیا نہوستا فری پی دل منہوس بن گئے انہوں نے بھی برائی کی تمیز نہ رہی وہ جی عوام دے دل جی کرن والے دل سن او روکن والے پھر دل بن گئے سن نہ پتا لگتا ہے سریا دل کا حال بن گیا سی. دے دل بھی برائی پسند سننا دل برائی پسند سن نہیں نی برائی نیکی دل گیا کیڑی برائی ہے نے لانت پا دی دہو دل سلام تی سب نے مریم کی زبان اگے نبی پاک نے یہ آئے پڑی قرآن کی سورت میدا دی یا ت اللہ سونے سبب دسیا سلانت پائی کیوں کیوں لعنت پائی نبیان لانتا ہوں نہ دے کیوں اس لانتا دے پائیا بے مار سو یا فرمانی کی سن کالا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ ہاں جی آپ کا یار ابد اللہ وسود فرماتا ہے سارا سلا ہے سلح و متا کہ پہلو آپ سکار ٹیک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 و في روايه تهي ابو داود دي روايه الفاظ انك لا والله لا تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا تاخذون على يد ظالم ولا تدثرن على الحق اتقرا ولا تكثرن على الحق قصرا او ليضربن الله بقلوب عبادكم على بعض ثم ليالحننكم كما لعنهم میرے آکا ہو کے بہ گئے آپ سرکار نے فرمایا ہرگز <تصفيق> نہیں کی مطلب جی میں یوجنا کرا جی کسم اللہ کسم جی میں محمد کی جان جات میری جان نبی پاک اکثر اکثر ایک جملہ شروع شروع, شروع دے سن وی نفسی بے جدی قسم اوزاد دیجئے دے ہاتھ اچ میری جہاں میں ایک کیوں فرمان سن کہ در دے مارے در غیراندہ ہوئے بندہ حق نہیں آکھ سچ نہیں بولدہ سچی گل نہیں کردہ جدو جاندہ خطرہ ہوئے میرے پاک نبی شروع اچھے فرمان دے سن تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے محمد دا ایمان ایو جان اللہ دے ہاتھ چ میں کسے تو ڈر کے گل نہیں پیا کرتا میں رب دا پیغام سچا پیا پہنچا جی فرمایا چھوپا میرا نہ ہے میرے نام کا نام ہے خبردار رسول نام کا نام کوئی جائز نہیں آپ نے فرما لسم دا روایت تم قسم جاتی جان ہے لتا مرو نل ماروف نیکی دا ضرور آخیا جی ایک دوئے نو والا تنہ من کر بدی تو ضرور ہو کیا جی والا تخلا ہاتھ ضرور دے لیا جی ور نپلیا جے والا تا تر انہو ہلل حق اترا ان حق پاس مروڑ کے لیا وے آج والا تخ سر انہو حلل حق کسرا دونوں حق چلن کا پا بند کر چڈیا جائے نہیں تو کی ہونا ہے؟ یا اللہ تو دل دل دے گا کی مطلب ملا دے پیرا دے دل بھی oh سارا دے علماء پیرا واگ عوام دنوں کے نال بن جان گے مر ان بھی تمید نہیں رحنی برائی کھیڑیے نیکی کھیڑیے یہ وی کنجر برائی نیجنگ نیکی نئی ایک حال تلان دا بن جانا ہے تے اللہ سونے دے حبیب فرمایا پھر رب ان لانت پا دے گا جی بنی اسرائیل پائی سی حدیث رسول ہوں جا کنجر میرے مناد رکھ کرے ان تارہ تکریر اتنے ماں دایا ادھر رسول اللہ دا فرمان ہے وہ بارہ تکریر ماں دے فرمائی راجی بول اللہ جانت دا مطلب اللہ دوسرا مانا تو نیکر دوری نیک درجے تو دور ہو جانا اللہ دے, دور حالت دور حالت دور دے پاک بہبو فرماؤ تیر انجلاب لانت پا دے گا جی میں بنی اسرائیل پائی سی نبی پاک یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کر دے گا جی میں بنی اسرائیل نو شہید کی تا سی اللہ تو تے رحمت پا دے گا جی میں بنی اسرائیل تحمت پائی سی ہاں نبی پاک اے فرمایا ہونا اوہ دی بارہ تقریر والی کتاب کتابیں ہونا تیرہ تکری والی چودہ تقریر والی کتاب اتنی ہونا ہے پندرہ تقریر والی کتابیں ہونا کی جو نبی پاک فرمایا ہوے اللہ تعالیٰ پھر رحمت پا دے گا جی بنی اسرائیل پائیے ویسے ظالم پوچھ یہ تھوڑا سا رب د جو لانت نبی فرمایا ربوں لانت پا دے گا جو میں بنی اسرائیل نے پا دیتی سی معلوم ہویا جب بنی اسرائیل بارے کم پیر عوام کرے گے میں کیتی کھڑیاں سکول نہ لگ کے دے کے اگریز آدھے شہادت ای مراد من شہادت جی دل وکرے ہوں مولوی دل چ نور ہوں شہادت نہ آ جے نبی فرمایا یہ بھی آداب تلا نہ توجہ بھائی نے کمی کمینے کوئی اللہ کا ہوب لیاؤ نے یہ کمینے نے پتر رب کا نواں آداب لیاؤ نے ایمان یہ گلا کر کر کے اللہ ندم آنا میں نپنا سزا دینا کی سیدے ہو اے منو دے اے منو دے نے بڑی سونی شادت کر لی ہو بڑی پیاری رحمت کر لی ہو یہ تو اور ہی کر دے تو اور قضب نہیں ہونا حضور نے فرمایا تو آڈے تے انجھ لانت پا دے گا جی میں انہ تے اچھا رکھیا آ نال نال بنی اسرائیل نو ہی آپ نے یہ مطلب ہے سڈے تنیا لانت او سے برادری پوائیاں نے تو میں پٹنا ہونا اچھا تو ہوں ایمان ویخ اتے جی آزاد آیا ہے نہ مرادوں کا حال ہے ویخ سکو اخبار چایا ہوں بھی خیمیا کے سکول لگ گئے ادھر منڈا بیٹھا ادھر کڑی بیٹھی ہے جڑے اخبار آنزیر نے نا یہ کوئی وکری جنس اخبار کی جن دعائی خدا نہ پیو نہ ماں نہ خدا نہ رسول نہ مراد اگے نے وکر ہاں, ہاں, ہاں مینو ایک سنگھی پید دسے کشمیری ہوں تقریر تھی صاف ہی گیا ٹرک نال اتے جا کے کڑی بلائی سو ان ہاتھ دتا سو توڑا آٹے کا آٹے کا توڑا دے کے ایک ہر صافی نپی کڑا ہے کڑی نا پیا ایک فوٹو پہ لو فوٹو اتر گئی ہے توڑا فڑیا سو تو اپنی گیڈی چ رکھ لیا کنجر جن اخبار جا رہے ہیں نا جی فلانے صاحب نے یہ دے رہا ہے وہ دے کے ہی نہیں رہا وہ صرف فوٹو پہ لوگا ایمانا جی خالد ہوں حاجی خالد صاحب میرا بےلی اتو کشمی چوکی سما تو خود دا تھا, آپ ٹرک لے کے گیا تماشا ویخیا چشتی حیران ہو گئے میرے سامنے کنجر فوٹو لائی فوٹو لا کے توڑا آٹے دا اپنی گڈی کڑی نو آ چل اخبار سویرے آ گیا توڑا مل گیا توجہ نہیں فرمائی و میرے رب کریما یہ لانت بھی لانت پائی سی لانت پانچ اللہ آداب بھیجرا نو ڈرامیا تو بدماشی تو زلم تو زیادتی روک نہیں دیا مزو لمین یہود سارا سجنا ہدایت نہیں آنی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ بولا شکر پر رب دا جا نال تیری دوستی نہیں نہ لگی دائر کھلوتا سی فقیر دی گل سنی ہوئی تے سکول ہر تو دور ہو گیا نا سمجھ لے بچ گیا اللہ فضل چکی تھی ایمان نال دوستی لگ جی نا اندر پیار پا جاندا. تے نال سی مڑ مت والے دن اٹھا ہاں پیار نے تمجو نال بولو سبحان اللہ اچھا ہر اس آدیش اس آیت مبارک تو سابت ہوا کہ جدو نکی کا تمجو نی کا حکم بدی تو روکنا یہ دو کام چڈنگ گے کٹے بہ کے پھر کھانا پینا تعلق تے حکا پانی ایک ہو جانے پھر لانت بھی پیراں تے بھی عوام تے بھی حاقم تے بھی سب لانتی بن جان گے بنی فرائی لانگو اللہ کی رحمت تو دور ہو جان گے دن ب دن دور ہوں لگے جان گے لانت دا مطلب شہادت نہیں کسی بھی کتاب لانت دا مطلب شہادت کوئی نہیں لکھیا معلوم یا سڈیا کیتیاں بلخصوص نیکی آخر آ فرد مکان بدی تو روکن آ فرد مکا اے بندیاں نو اللہ د آب کا مستحک کر لانت پوا شہادت شہدت ٹھیک ہے اگے چلنا توجہ نال بولو صبحان اللہ سبح روایت اگلیاں سناواں مشکا شریف دی حدیث عربی سفا نمبر چار سو سٹھ کتاب یا کتاب لحدیر ابو داؤد شریف دی حدیث ابو داؤد شریف کی مشکا اتوں لی گئی حضرت ابو مور صاحب صحابی رسول فرما نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتن مرخو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 اس حدیث مبارک شرح شیخ عبدالحق تمام نے لکھے عذاب شدید جدا شدید پہلیاں قوما نو ہوئے گا کیا مت والے دن ان آداب آخرت میری امت نہیں ہونا شدید عذاب نہیں ہونا باقی ہے کسے نو جنہیں جن دوسری آدھی سے مبارکل چاہے انہوں نے ہو میرے پاک کر نے فرمایا انہوں کا بہتا الام دنیا فتنے زلزلے تے قتل آپس دے اندر بربادیاں جو کچھ گیاں آنگیاں دے نے دے کفارے اے ان دے گناہ دے کفارے تے عذاب ایتھے بننے ان ایمان نال دس نبی پاک نے فرمایا انہاں دا عذاب دنیا وچ انہاں دا عذاب یعنی بہتہ دنیا دے اندر ہونے نبی فرماوے بہتہ عذاب دنیا وچ ہوئے گا اے امت پیان اندی ہے شہادت سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ افسوس افسوس شالا دل انا نہ ہوئے ای دی بے کی آ گئی قسم خدا کر کے آنا امام رحمہ اللہ علی قاری رحما اللہ الباری نے اس حدیث مبارک سے مبارک اپنی کتاب اپنی کتاب دندر لکھے فرمایا اس حدیث مبارک دندر سے نبی پاک سرکار دی امت امتحے لوگ نے اکثر انہوں آداب دنیا دندر آ جانے دنیا درخت سزا اللہ تعالی نو مبتلا کر دے گا اکثر عذاب اتنے آنا ہے عذاب فرمایا عذاب ادابے کہڑی شکل عذاب دیا نبی دسیاں نے فیتنے زلزلے قتل نبی فرماون یہ دنیا میں عذاب نے امت آخے شہادت توجہ نہیں فرمائی نے یار دو تفصیل اس لہسا الہا ازاب فلاخرا دیا کی گئی ایک دسیا گیا کہ آخرت شدید آب جا کا کافر ہونا شدید نہیں ہونا کہہ جے اتوں مومن مر گئے ہاں یہ نہ سمجھی جہوں کافر ہو کے مرن گے وہ او آداب لین گے نا جی مومن مرے دی سزا ان کافران واگوں نہیں ملنی انہوں دی اکثر سزا کتنے ہو جانی ہے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 ہاں نبی پاک سے فرمایا جو میری امت مرہ میں شہادت شہید ہو جان گے افسوس اچھا ویسے ایک ہے جی اون جیسا ڈھیٹ ہاں ہاں جی دھیت ڈیٹ بند رہا وہ آدھے نا چور آدھے نا چور من ترے چور وہ سو سو کلا پانچ پانچ سو خلا دہڑی نگے ہو کے کھانا تو پھر اٹھ باندھ لات لات در کے نا تھنار لو آ بغیرتا تیری باہور ہی کوئی نیتا سانو تو فرق نہیں پیا بن گیا من نے ترے چور ہاں جی مار کھا کے اٹھ کے جو بانیا رب نو آ گلے آئی کوئی فرق نہیں اے پہڑا عذاب ہے یہ سارے ڈھٹے ویکھے نے اللہ میری توبہ یار کمال ات ہونا اگے سونا لے توجہ بول سبحان اللہ Oh, oh, oh, oh. مشکات دی بابل باب الامر بالمعروف بہوالا بخاری میرے ربی باغ سرکار دے صحابی نومان بن بشیر فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسلے نے فی ہو اللہ دل لاہو کے اللہ دیا حداں توڑ آے اللہ دیا حداں اللہ دیاں ہدا ٹوٹ دیا وے کے نرم بنن والے میٹھے میٹھے بنن والے نرم نرم بنن والے کسے نے کچھ نہ دی مثال حضور نے فرمایا انہیں بندوں بیڑے بےڑے سوار بیڑے بےڑے سوار ہوں دے لے, توجہ جہاز سوار ہوں آپس قرآنداری کرتے ہیں کہ نہ اتلے اتلی تے کہ بہنا ہے تھلے والی تے میں کہنا بہنا کئی کا حصہ اتلا نکلا ہوں اتنے چڑھ جائے جہاز دے بہری بیڑے تھلے والے حصے بہ ج مطلب یہ نکلیا بیڑے تو اور سڑے بھی اور سڑے بھی منڈلے ہوں سن سمجھو نہیں فرما براد ہے آکڑے پھر فرمایا کچھ اتلے حصے کچھ اچھا دے تھلے آیا لے ہوں پانی تے فرمایا او جاندے نے حصے والے کو اچھا پانی لے کے گزرتے اتلسے والے آدھے یار سو تسا تنگ ہی کر مارے بار بار آدھے جاندے, دے جاندے پانی روڑتے اچھا نہیں آنا اتنے او تھلے والے جڑے فرمایا او پھر آدھے نے ہوں اتنے جا نہیں سکتے تو للو ای ड़ा फड़े फाड़ लेंदले पास्य चलो इतों ही आपना पानी ले हूं उतने आए तो वह आने आती खा उन्होंने तकलीफ आई मैं आख्या तंग ना करो चलो इतों ही काम कर लो حضور نے فرمایا اگر وہ اس بندے کا ہاتھ لین فڑ فڑ لے تو انہوں بھی بچا نو بھی بچا لے جی ان چنوں بھی برباد ہلاک کر آپ بھی ہلاک کر فرمائی ہوں کی مطلب नेकी ए, एक बंदा बुराई करदरे नरम बन जाते रोक ने रोकते नहीं हां वो शामिल चलो जी फटा तोड़ता प्या आपना पे तोड़ता कुछ का मौले लगा सुक है, है लग गया लग गया रहा भला अपनी कबर प्या काी करता وی نبی پاکی یہ گل آم کرنے کے نہیں سچی بولے مولی کو آ جی لگے وہ چلی صاحبہ کی آخنا اپنی قبر کالی پکر دے تین سن بس اور نبیڑ تین تو گٹھڑی بچا تین چور نال کی نا اچھا ہوں اصا جبی پاک سرکار پوری اجنی مثال دے کے سامجا گیا سرکار نے کی فرمایا فرمایا ہے کو جڑا نرم ہو جاوے ان کا مطلب بندے نو دی نرم نہیں سخت ہونا چاہ <تصفح> <تصفح> اچھا تو دو دوسرا فرمایا ایک جڑا اللہ دیا حداں توڑ گناہ گنا کرد فرمایا نا دی مثال د فرمایا اس कश्ती बहन कौ मांगो ने हम असा इवे हो, हो गया जेडे रोक आख्या छो की करना है अपनी कबर पर काली कर दाना नुकसान आप नालाक कर रोकया नहीं तो नबी की फरमाया हलाक होगा बर्बाद हो गए नबी ए तो नहीं फरमाया جدوں نہیں گے نا شہید ہو جارجے ہاں جی توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں اے نبی پاک نے تے اتنی فرمایا نا کہ جدوں نہیں گے پھر شہید ہو جاون اللہ دی رحمت تا آ جاوے گی نبی تے فرمایا ہلاک ہون گے اپ بھی برباد ہون گے اونوں بھی برباد کرن گے معلوم ہویا नगरी बनता है बुराई रोकण दुबान जिना ता हथ रोक अपने घर हथ बा रोक ही सकता है नहीं रोक सकता पर सजना आप नालाक ओनू भी हलाक कर रोकिया نبی کی فرمایا ہلاک ہو گے برباد ہوبی فرمایا جدو نہیں روک گے نہ بولو اللہ ہاں یہ نبی پاک نے فرمایا نا کہ جدو نہیں روکنے پھر شہید ہو جا گے اللہ دی رحمت آ جائے گی नदी ते फरमाया हालाक हो गए आप भी बर्बाद, भी बर्बाद हो बर्बाद कर मालूम हो नदी की उम्मत का फर्ज बनता है बुराई वेखण रोकण दुबान जिन्हू ताकत हथ नोक अपने घर के अंदर हथ नाल बंदा रोक ही सकता नहीं रोक सकता पर सजना हाथ नाल जो रोक सकना है نبی پاک سرکار نے پھر فرمایا برائی کرنے والے نپ لو دکے پابند کر دو حق دے چلن دے پابند کر میرا پاک حسین یزید حق دل بند کرشش کی بولو سبحان اللہ اگلی حدیث سن کرمزی دوالے نال مشکا شریف دے اندر حضرت حزیفا بن پاک سرکار نے جی یا کلی بال آزاد بھیجے اپنی طرف تسا دعا منگو قبول نہ ہو دعا منگو قبول نہ ہو فتد نے سجی بولا کم تسا دعا منگو تا قبول نہ کرے کی مطلب مطلب ہے اوے نیکی کا آخر برائی تروکنا جے چڈو گے پھر عذاب آوے گا جے جی یہ دم پورے کرو گے عزاب تو محفوظ رہو گے علاب نہیں آوے گا اے دو کاماچو ایک کام ضرور ہونا ہے یا الاپ ہونا ہے یا نیکی تو نیکی تو رو کم رکھے دو کم جے جے اے کرو گے تو او وہ نہیں آئے گا جی یہ چڈو گے تو وہ آ جائے گا نبی پاگ سکار نے فرمایا اور سو اگے اگے ہلور نے دسیا پھر دعا منگو گے تو اللہ قبول نہیں فرماگا باوے نیک د منگ گے نیک دعوا منگنگے تو قبول نہیں ہونی کیوں اس واسطے میرے پا کبی سرکار نے سدی سے بڑی بڑی مصیبت بڑے بڑے تال جاندیانے. تال جاندیانے دے پر او عزاب, او مصیبت ٹل جلدی دعوا مصیبت جی تے گی ہی نکی دار نی نکی آخر برائی تو روکن یہ دو کم جدو چے اسڈن در جی سزا تلنی ہے آپ جا سر جی لکھ دعوا منگو گے اللہ عذاب نہیں پالے گا قبول ایک بھی نہیں گا کی مطلب پھر قبول ہو جی تے برائی تو روکنے والا کام پھر شروع کر د گے توجہ نہیں نہیں بولو سبحان اللہ ایمانسوڈ سے جن دعا منگنے ہر سال مولوی یا اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا بعد شاہی مسجد میں دعا مانگی گئی ملک کی سلامتی کے لیے کدی سلامت رہا ہے؟ <تصفح> جو سلامتی ہے ای میں سڈے ملک نو تو یہ تو مر جائیے چنگا یہ گرک ہونا نہ ہی سلامت رہے چنگا توجہ نہیں ہو فرمائی دعا اللہ کشمیریوں کی انداد فرما کو ایک سنی دوں دعا تیز ادھر ادھر بم تیز یا اللہ ہمیں آپس میں دوست بن کر رہنے کی توفیق دے ہاں جی گوبر دے بڑے بڑے بڑے بڑے سور میں کٹھے ہو گئی حضرت دعا مانگ رہے ہیں ملکی سلامتی کے لیے با یزید دا پوتر بیٹھا پاک کا پوترا اندروں پہن اللہ ادروں پیان دا آنا میں سارا مکا کے چڈو میں دا مال اپنے کو رکھ کے چھوٹسیاں اندر پھلا پھلا کے بندے کی مرا اتو کلہ پچاڈ اچھا وہ جی او توڑے والا صحافی فوٹو لائیے نا اینا دی, نماز دی فوٹو لے پڑد پڑدان پیار اٹھا فوٹو آ جم بچاری اکلوارے گئے مولوی صاحب آ دے خلاف پہ بولنا بچارا ایڈا نیک ہاتھ چکی بیٹھا بولی و بولا اکل کر اکل کر اللہ اکل دونوں استعمال کری اکل نبی فرمایا دعوا میں اگلے دن بندہ کہ فلانے پیر صاحب کو فلانے پیر صاحب کو دعا منگائی پتر پہ پیر تھوڑی جن کو مرد نس جدولہ لتیا کرے نہ کوئی پیر تھوڑا ہاں شرم نہیں آند کی مرید نوکدہ روک نہیں بےغیر روکتا ٹی وی تو نہیں روک دا سکل تو نہیں روکتا آپ کھولی بٹھا تو دعا کتوں سنیچے نبی فرمایا ہے لکھ دعوا منگو گے قبول ہونی نہیں اللہ سننی نہیں اور سنے سجنہ؟ ثوڑ، ثوڑ، ثوڑ، ثوڑ، ثوڑ، ایک اور حدیث سناؤ، سناؤ؟ سناؤ؟ بلکہ اپنا تبسرا کراگا حضرت مشکات دی حدیث باب المر بالمعروف ابو ماجہ شریف دے حوالے حضرت جریر بین ابدی روایت کرتا رہے میرے پاک نبی سرکار تو سنیا یقو سولمایا کوئی بندہ کسی قوم کوئی بندہ کسے قوم دے اندر گناہ کرے گا کر دے وہ طاقت رکھ دے روکن دی طاقت رکھ دے روکن دی منع کرن دی, تبدیل کرن دی لیکن نہیں تبدیل کر دے اللہ پھر وہ مرن تو پہلو پہلو عذاب بھیجے گا مرن تو ٹھیک ہے عذاب بھیجے گا اتے اے نہیں آیا جو مرن تو پہلو پہلو اللہ ان شہید کر دے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں جنیا حدیث کے اکابے شہادت دا ایک لفظ نہیں ویکھے گا توجہ ہاں اچھا مشکات باب الامر بالمارو ان ابھی بکر صدیق رضی اللہ تعالیس ان کم ہا او ہاتھ لیا آیت تسا پڑھ دو کہو لا یدر من دلہ ازا تد تم ایمان والو اپنے آپ قابو کرو نہیں نقصان دے او بندے جیڑے گمرہ ہو جاتے نے جب تسان ہدایت ہوا جا گاہ ہوگی ان کی گمراہی جدو تسان ہدایت تے ہو آیت نرمایا تسان پڑھتے ہو پڑھ کے سمجھتے ہو برائی تو روکنا آسان نہیں کرتے آپ کابو کران گے اگلا گمراہ میا ہوگے جو ہدایت ان کی گمراہی سانقان دینا سدی کے اکبر نے فرمایا تسا یہ ماننا سمجھتے جیت رسول اللہ ہے فرما سر اے سنے فرمان دے بے شک لوگ ادارا من کرن جدو گے برائی فلم یوگ تبدیل نہیں کر قریب ہے کہ اللہ تعالی انہوں شامل کر لو آزادی چپ چپ رحو ہاں ابو داؤد کی روایت ہاتھ نہ پڑھنے قریب ہے عذاب سے پس جان حضرت ابو داود دی دوسری روایت قوم چ کوئی بندہ قوم دے اندر گنا ہو تاقت رکھ بدلن کی نہ تاقت ہوں نہ بدلن قریب ہے آداب سارے شامل ہو جان ہاں جی کوئی قومل گنا ہوم اک سار ہوم اک سر کروکن ویادن بچن دور رہنے والے ویاد تبدیل کر سکتے ہیں نہیں کرمایا ان شامل اللہ کر لینا شامل مطلب یہ نکلیا قرآن کی مطلب جڑا عام لوگ سمجھتے سن حضرت صدیق نے فرمایا او مطلب نہیں اچھا <تصفح> واقعی کیوں مطلب نہیں دیکھو بندہ آپ ہدایت تو اس لیے ہوا جیسے اللہ تعالی حکما نو پورا چکر ہے ٹھیک ہے نا دوسرا خلاف چلے تو اچھا آپ ते अल्ला तला जान हुम दिते ने उन्होंक हुक्मे ने आखण्ई रोकण जो नहीं करेगा ते आप है आले। यार। मैं एक दाना चिश्ती तू आप काबू कर क्यों अगह आना मैं ख्या पुत्र जरा अगह प्या आना आपू काबू प्या करना کیوں میں آ نبی پاک نے فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھے آج سے روکے نہیں طاقت تو زبان سے روکے نہیں طاقت تو دل میں برا جانے یہ سب سے کمزور ایمان ہے میں نے جو اللہ توفیق دیتی زبان نال دی تو میں نہیں آخدا تو پتر میں آپ کابو تو نہ رکھیا میں تے ڈول گیا میں تے ڈول گیا میرا فرض بن میں جا نو پیا آخنا نا, نا انج اسلام جراسیم کا تصور تو کون لیکن میں اس دنیا کے اندر اس لیے جراثیم خیال جو اٹھ آکڑا میں اس دے حوالے ہی تین سمجھا دینا ایمان نال دس بیمار تو ہوں کوئی جراثیم ہوں نے کئی تے ڈاکٹر تسپتال یہ کیوں آدھے پرا رہا جی کون آدھے تا رہے اوڈ کے یہ لگ جان گے چھتی علاج شروع کر دے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 لگنی جی فیل جائیں گی تمجو نال بولو سبحان اللہ ہاں سدکے جاوا رسول اللہ اچھا ہوں دسو سائیں دسو سی یہاں حدیث ساریا بچایا برائی تو نہ روکو گے ٹھیک ہے نا اچھا ہوں سا حال کی برائی تو روکنے نیکی تو روکنے آلکہ سنو اسان الٹا اس لیے سانو یہودی تعلیمیں سمجھایا ہے کہ نیکی برائی ہے تو برائی نیکی نیڈو الٹا مثلا میں مثال دینا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 بینک منیجر حضور نے فر جڑا سود سود ستر گناہ ہے چھوٹے تو چھوٹا سکی ماں دناد برابر ہے لکھن والا بول لکھن والا کھوان کھانا کھوانا دے برابر گنا ہے ہوں کی سمجھا جاندہ ہے پرافٹ بول کی سمجھنے پرافٹ ایک ضرورت ہے اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی اچھا یہ بھی نیکی ہو گئی تا کر کے اگلی قوم بھی یہی سمجھتی ہے کوشش کرتے نے میرا پتر بینک منیجر لگ جاوے یعنی کی مطلب سود لکھا تو لگ جاوے ہوں جہاں سود لکھن والا نبی دے فرمان دے مطابق در وارک روپیے دیچھے ماں جنا کردہ پیا ستر وار ماں نالہ ہوں ماں بتکاری لگا کھڑا ہے اگلا تو نہیں لگا پچھلا پیا میرا بھی بینک مینیجر کرے بندہ جی آس نہ یار چلو پجا ہزار لگ بھی جائے جب لگ جائے نا تو آدھے کی نے آخ یار ویخی اللہ دا فضل بان پڑ لی سو ہے کہ بولو بولو بولو اچھا ہوں سود کھانا کھوانا لکھنا لکھانا گواہی نوکری او سارا او بھی عبادت نیکی بن گئی گناہ نہ رہا ٹھیک ہے اچھا اسلام آخیا رنہ نو اندر رکھو کپڑے کھلے جو کچھ میرے کو سنی بیٹھا ہے اچھا او جی گھر رکھیے زلمے جیاتی ہے اورتان زیادتی बहर जावान तरक्की कर दफ्तर जान टुरन, फिरन कंडक्टर बनन हर पासे हांजी मूत्रवेद उ पैंट शर्ट पा के खलोती होनाब सलूट मारे मरावे सारा कुछ करे अच्छा ए वोट त खलो वोटा खलोवे मोडिया चढ़े जिथे मर्जी चढ़े मौली साहब आ तरक्की शहूर ए बार चलनियां बराबर तरक्की होनी वरना नहीं ए भी इबादत ठीक है एवं नेकी अच्छा हूं सज्जो मैनु तसा दसो बुराई केड़ी جیدے تو جوکنا ہے وہ کہی نماز ایک دو برائیاں رہ گئی کسے دا کوئی تھی پتر آ جائے دین والے پاس پہلو مول بھی پڑی دا جنے رہے جنہیں تدر لانا پتہ نہیں مینو کنے بندے گالا دے ہو گے اچھا پھر پھر پتر پڑی دام مراد چاہ مراد آ پتہ نہیں بن کی گیا نہ کدی لڑیا ہوں کسے نال کدی شراب پیتی آئی نہ کدی دہڑی مننی آئی نہ کبھی مسیحت چڈنا پیا نا مراد پتہ نہیں تینو بن کی گیا اچھا اے اے وی ساری برائی ہوں برائی دسو یار مینو تو کوئی پروفیسر میرے سامنے خندیر میں مجھے دس سے برائی کیڑی جتھو روکنا ہے اٹھو اٹھو دسو میں رات یہوئی گل دیپال پور کی اجے نال پیا کرنا کہ دسو مینو جس برائی تو روکن کا حکم آیا کھڑے خیال بولو بس کھوتی کھب گئی اے او میرے شالا نبی پاک نے فرمایا جو لانت اللہ پا دے گا جی بنی اسرائیل تے پائی تھی وہ لانت پائی گئی لانت کمال ہے جو اندازہ لگاؤ نیکی برائی ہے برائی نی سجنا برائی تو برائی نو برائی سمجھ کے نہ جائے تے بیڑا گرک نبی فرمایا عذاب آئے گا تے دعا نہیں سنی اچے گی تے جدو تھڈو برائی نو نو نیکی نیکی تے نیکی نو برائی سمجھا جاوے جائے فرمائی اور سن آم تا تصور ہے جی پولیس رشوت نہ کھاوے فلانا بڑا چنگا رشوت نہیں کھانا ٹھیک ہے نا رشوت نہیں کھانا یہ مطلب ہے فیض آتے ہی فیز آتے ہی او ملازمت نوکری صحیح ہے تے نیکی لیکن اگر سجو ہاتھ مارے تے بر برائی نا اچھا اللہ تعالی قرآن نے ہے کہ جو قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر نے تص نوکری آنا پیا یہ تو جائز ہے پر رشوت حرام ہے واہ سدکے جا کوفر دے چلانا چلافر رشوت کھانا حرام ہے کوفر نہیں وہ گنا کوفر نہیں کوفر نو آنا ہے چنگا پیا کرتا ہے گنا آنا ہے مندہ پیا کرتا کہ رشوت کھا تو مڑتے حرام ہے باقی جو کرنا پیا نظام جو چلا پیا وہ صحیح ہے واہ سدکے جا تیری نیکی سمجھن تو سدکے برائی سے سمجھن تو سدکے میں ایک موٹی جی مثال دینا تھی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 مار مار کے سجا دین ادوا کر اے جرم منا دا طریقہ تو لا تو لاتے یہ تک قرآن حدیش اگر اے طریقہ کٹ دے نا میری زبان کٹو ناک کٹو اکھا کڈو سر وڈو دے ان کیڑا مجرم نہیں من سکتا کیڑا نہیں جرمدار بن سا تو میرے کو لیا وڈے تو وڈا افسر پانچ دن میں جگانا سوٹا میں پھیرنا جی ستوے دن ہر شاید نہ منی کھڑا ہوتی ہر شاید نہ بندہ تنگ پہ جا ہے یار اس جیل ہی چنگی پیا نا نہ من کھلوا ہے تاں کر کے پہتر فیصد جیلوں میں بے گنا تمہیں پہ پیسہ لگنا ہے پرچا کسے تے تن کٹیچ کٹی اندر کول منا لینے او اندرے تک پرچا چلنا ہے نہ کسمے نہ گواہی ہے ایویں بول بول بولو تو میں پوچھنا سجنا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 तवज्जो नहीं फरमाई रवेगा ईमान यारों ने तो कभी बेईमानी की नहीं कद रिश्वत खादी नहीं तुसा क्यों पे बेईमान आते जे बोलो क्यों पे कंडा वटा तो मैं पूछना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 کھوٹا ہویا کہ نہ ہویا ہوں جس ملازم کبھی نہیں جرم کیتا دوسرا لیکن وہ ظالم ندو آڈر ہے کہ شاباشن کا ریمانڈ لے دس دن دا دس دن کٹ کٹ کے سی آئی سٹاف اے سٹاف تو من کر گناہ ہویا ظلم ہویا ہوا کن ہوا ظلمی اخی وڈا ہے قسم خدا کی کفر تو بعد ول ہے یہ کام تے فراؤن بھی نہیں کوٹ کوٹ کے مناو ہاں شامل ہونا حرام بھاوے ایک پائی کی پاسوں جے سڈا بھی لگ جائے مولوی صاحب کسی <تصفح> پاسوں نہیں کھاے گا میرا پتر بڑا نیک ہے کدی کسی کی بکری نہیں چوئی انہ کی مخلوق اتنے کار وسائی رکھے گا تمجنا تو <تصفح> تُو پیا جے اتنے رشوت نہیں لے نیک نے نی تیری میری بنائی برائی تیری میری بنائی معلوم ہوا واقعی ظالم بن گیا اچھا برائی نو نیکی سمجھنے کی نو توجہ نہیں فربائی میں وہ تو میرا آلہ حضرت بریلوی سی نا جن فتح ادوی اچ فتوا لکھیا ہے فرمایا پچھا گیا حضور انگریزان دیاں کچہریاں دی نوکری جائے دے فرمایا جتھے جتھے رسول اللہ دے قرآن شریعت دے خلاف کام ہوئے اتھے نوکری حرام ہے اگر فتاہ و رضویات نہ ہوئے فتح میری زبان کٹ لے پر ہون اینج دے مفتی کتھو لاب لیا ہون تے مفتی دا پتھو راپ لگا کھڑا ہاں جی ایک کیسے واسطے ایک مفتی صاحب اٹک دا قسم خدا دی میری تقریر سنی شاہ خلدیر چٹی داڑی والا روئی رو جاوے روئی تقریر تو بعد آ کے میرا ہاتھ چمڑ لگے تے کہن لگے او یار کہ میں وڈے کاظمی صاحب کول 25 سال رہیا 20 سال اوتھے میں آ کے ملتان رہیا لگے پر بھلا ہی رہیاں ہاں میرے دو پتر فوج وچ نے میں کو بھولے ہی رہے ہیں آج ہی سمجھ آئی ہے کہ اچھا کڑے پاس پہ جانے میں تین موٹی جی مثال سمجھا دینا میں بندے آخان لو بھائی بندے او پانچ پانچ ہزار روپیہ تنخواہ جے تھا کام ڈاکہ مار کے میں لیا دیا کرو تھی تنخواہ جو جاؤن دی نوکری جائز ہے کیوں وہ تو حکم تو چل رہے ہیں آرڈر پا بند وہ بےچارے ڈاکو تھوڑے نے ڈاکو تو میں آنا جی کے مارن کی ملازمت جائز نہیں نا تو کفر قانون کی ملازمت بھی جائز نہیں ڈاکا گنا کوفر قانون کفر, گناہ گناہ کفر ہے گنا لا لو واہ کفر ہوں نہیں فرمائی اچھا غر ویخ کے جدو اسا برائی نو, نیکی تے نیکی نو برائی سمجھ رہے ہیں تے اللہ نے نبی تمڑ سچ فرمایا نہ تو بدلنا نہیں وہ نہ فرمایا پھر فر اللہ کو آزاد فساوے گا شامل کرے گا شامل کرے گا پھر نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر توجہ نہیں فرمائی آ خوش اللہ حضور دی بارگاہ کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا حضور نے فرمایا ظاہر سوفردر اللہ بے حال بہالر جدوں زمین برآم سلمہ عرض کر کردیا نے یا رسول اللہ مچ نیک بھی کے فرمایا ہاں نام وائن کان افی ہمسا لہونا بہمنا گا جو پہنچنا ہے بریا نو نیک ہی پہنچ جانا ہے لیکن لوٹن گے اللہ دی رحمت اللہ لیے جی جا آ جان گے تو اگاں پھر اللہ تعالی انہوں واسے او مرن اللہ مردیا ہی اللہ پھر واسطے واسطے واسطے جنت باقی واسطے سزا توجہ نہیں فرمائی ہاں ٹھیک ہے اچھا اور روایت اب ابواب الفتن دی روایت اما ایشا سدی روایت کر كردیوں حضور نے فرمایا اس دے دے اندر زمین ڈس جانا شكل بگلنا پتھر برسرے آداب آنگے رسول <سؤال> اللہ میں برباد حضور سو فرمایا جدو پلیتی زیادہ ہو جاوے گی اسلے نیک بھی نہیں فرمائی لیکن سن نیک کدو آک کدو آنگ گے جد ان برائی تو روکنے اللہ تعالی شمان ابن ابھی دنیا دی حدیث کی کتاب روایت موجود ہے مشکاط شریف بھی موجود ہے اللہ تبارکو تعالیٰ نے حضرت جبیل امین نو فرمایا جا فلانا شہر غرق کر دے الٹا وے بندیاں سمیت یا مولا اوتھے تیرا ایک ایہو جا بندہ رندہ ہے جن نے اکھ چمک دیاں وی تیری نافرمانی کبھی نہیں کیتی اللہ سونے نے فرمایا اونوں بھی کٹھے چاہ کے ٹھٹ دے گرک کردے مولا کیوں فرمایا او لم ما ہر وجھو فی یا ساعتن او كما قال فرمایا اس واسطے لم یت ارفی یا سا کتو فروٹ غصہ لگا ہواراضگی نہیں اس واسطے یہ مطلب یہ نکلیا ہوا سجنا مت وٹ نہ آئے ناراضگی نہ آئے چہرے تسا نہ آئے رب دیکھے پھر آ جانا جانا نبی نبیت نہیں فرمایا کہ اس لیے شہادت آ جانی ہے نبیت نہیں تھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھی جبریل جبریل پہلے نو شہید کر پھر فیری نچا باقی یہ لفظ شہادت دا بولنا یہ اتنے بے وقوف پہ پیا لگتا بھی شہادت نام ہے تي تي توجہ پر دے. اللہ اکبر سجڑا گھر دے روایت کافی سنا چڈیا ان گزارا ہو جا سکنا بئی مان دا گزارا تو نہیں ہونا بہان والے کا ہو جانا اچھا ہوں میں تھوڑا جا تبصرہ تینو سنا چھوڑا جی مار گلا مار گلا ٹاور مظفرآباد نگیاں نکل اخبار پڑھن نہ اچھا دسو بھائی ننگے زنا کر رہے تے کند ڈگ پو یا مر جان وہ شہید یا حرام موت نہیں یہ گل میرا ابا بہشتی بڑا منیا تنیا تھی جدوں کسے کے کلے تو واگ میرے ابے بہشتی کھول لیا باہیں چمڑی اتر گئی واپس نہیں کیتی ابا بہشتی توجہ نہیں فرمائی نے ابا واگ جتوں کھول لیا سو میرے ابے بہشتی کڑی جو چکی ہے پچھوں قوم لڑ لڑ کھلو رہی ہو سکنا میری عزت دا مسئلہ ہے کیوں عذاب آزاد نہ آو کان جڑے فیصلہباد ولے اتے تقریر سے گیا میری برادری کا پنڈ میری برادری دا اتو مولوی صاحب آئے مسل دو مولوی انٹرویو مول آن بھی انٹرویو جنوب آدھے وہ داستے بھی اصا اتنے مسلے خطیب رانا ایک نو پھڑ کے تے جڑا نمبردار نا پنڈ او نو کرج لے گیا وکھرا وکر مول صاحبہ اصا چوری بھی کرنی رنگ بھی چاڑیاں نہیں بڑے بڑے اصل کام کرنے نے جے جی سڈے واسطے تھانیاں تھاڑیا ہر پاسے گواہی دے سکنا ہے تے تو امام ہے اس آخ جی من قبول وکرا لیا آم کرنے نہیں جی گواہی دے سکنا تو ٹھیک ہے اس آخر منو قبول اس دولڈیاں فڑی بان باہر آن کے بازار ساری برادری کٹھی کر کے آئی بےلی اے مد مد اے جی میں اسا بھائی مان آئے دو میں او میں دے بھائی مان نے جنو مردی را کھلاو اسو, <تصح dense> آسو نا مرو او میرے رب اے میں آپ اس پینڈے چا بندیاں گال سونا یہ تقریر تو گیا ماں پینڈ دا نا نہیں لئی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 ہوں بی کا مطلب یہ ہوئی ہے میاں مول صاحب جہے کام اگریز کرتے ہیں تو جو کچھ انہیں سمجھ ہے وہ تیری ہے کیونکہ مسلے تکارنا جڑی بےغیرتی وہ کرتے ہیں وہ ترے چ ہے ٹی وی لا کے بیٹھے ہوا گے تو انگریز آکھے گا ترقی تک جی آکھ سکنا تو امام ہے نہیں کر رہے را جتے مرضی جان سان پردے کا نہیں آخر ٹھیک ہے یہ بی کا مطلب ہے سان پر نہیں آخر سان کسی لیکی کا نہیں آخر ہاں سان کسی برائی تو روکنا نہیں اصا جگیے کیونکہ بیل چارے کام ہوں نے اوے کوئی روکنے والا نہیں تے گیا جی گیا تو تڑ ساڈے توجہ نہیں فرمائی یونیورسٹی جتھے پگ بنی پگ پگ یونیورسٹی بنی ہے نا یار جا فارغ تحسیل ہو فارغ تحسیل و ضلع و سوبا و ملک اندر کی رکھتے ہیں پگ تے اے آخری مقام یونیورسٹی ہے نا پڑھائی کا اتے پگ بنی ہے نا انس ج مرضی کسی کسی ہاتھ چھے کی چوڑی چی حالت بیٹھی روک دی چے, جی lah拈, ek, nice. اے والے نے ایم اے والے اتوں کا ایمام بھی کنجر نہیں روکے گا وہ کون نے ایم اے بی والے ہوں جا پہ پوچھتا بول ساحب آ بی مفلے تم نے امام رکھنا ان کی مطلب پگ بانا وہ سجڑا قسم خدا بھی جی بی دی؟ uh, جے کر گیا ہوگی سو ہوایت چیتی اللہ میں اکبالا ٹر پیا پاسے انہیں آ جی میں کی پر میں لانت بھیجنا بھول گیا تو اخبار آگوٹرویو لین والے کی آخر گے بیانت پائی جانا مر سا ہی مام نہیں را سکنا جاؤ تھی جی ام اے پاس چار ایم اے کی کڑاوے مسلے تو کھلو کے سیدھی گل چکرے اے اے مراد بابو بابو ہے چار ایم اے کی ہاں میرا ایک سنگھی ہے انہیں دو ایم اے کیتے نے اللہ تعالی انہوں نے دیتی ہدایت वह मिंबर तो बहुत हो गया सीधा सीधा होवाम आख्या जेड़ आने से बी एल साहब चलो जाओ तुम तुसी। चाहिए सबू <laughs> मालूम होया असल कहानी एवे कि कौम का मुतालबा एवे कि असा जेम ते खड़े ना उतो रोकया ना जाए इमाम इन हो ہاں جی فارمی ککڑ دیسی ہوسی ہو جا بانگا پڑی کھڑا کڑا ہو جا افسوس ہے چوری چور کرن چوری جاوے زلزلہ آ جائے تو نپیا جاوے اور چوری کردہ شہید ہے ڈاکو ڈاکا ماردا ہو بندے پانچ سو ماری کھڑا ہودرو زلزلہ آ جاوے جائے تو نپیا جاوے اے بھی شہید راشی رشوت پہ نظام قانون چلاو آگی چلانا ہو گیا یہ بھی شہید ہوں سمجھتا جا یہ بھی شہید وہ ایمان نال دس وہ کسی دی عزت پہ لٹ دن پہ کر دا ہے ننگے مار گئے یہ بھی شہید ہر دس کنو ہاں ہوں حرام موت ایکو رہ گئے نے کیڑے جہے دین واسطے مرن ہاں امام حسین آگے جڑے مرن گے وہ حرام موت نے جہے یزید آگے مرن گے وہ شہید نے ٹھیک ہے واہ واہ سد کے دی شہادت کو کثر چڈی ہے سمجھا امام دسی ہوا فر کائنا گی لا مان ج لندنی تب لندنی نام مراد نسن گے میری تکریر عقلی دلائل حدیش بھی, دیتے نے؟ تے قرآن حدیث بھی رکھا دوسو لیا کہ کا بند کر دیتا ہے جنہوں آدھے بولتی بند ہو گئی تو دعا چکر ایسے حق دے بیان دے صدقہ اللہ تعالی میرے تے ایسا کرم فرماوے میں تکریر چڈ دتی صرف تڈے جو گی رہا باہر دیاں تکریر چڈ بیٹھا ڈر گیا ڈر گیا ان. صرف اتنا بس اللہ اللہ ان کی رکھنی دعا کر اللہ تعالی میری جو روحانی نہیں مشکل حل جا اللہ ہے ہل چا فرما میں الہ تارا کو می کوئی شک کو نہیں صرف دی نہیں منگایا اپنے آستے اپنے خاندان سنگیا ساتھی اللہ دے رحمت دے خزان میں ہے تے چوکنے جڑا موڑا کھول چھڑے گا تے او نو کیڑی کمی آ جانی سبحان اللہ تے اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جوید اقبال نے بیان دیا اخبار میں والله نات پوندے خدا دی اللہ میری کہ شراب پر ٹیکس حرام ہے اچھا سرفراد نعیمی او اور کنجری نا بھی اداکاری کر لو بچ بے حیا کام کوئی نہ ہوسلہ کر حوصلہ یہ وہی نے جنہوں کوئی لال را پینے ہاں جی وہی جن فی. چوی رمضان اور پا... پچیس کی رات کو دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ آج کے دور میں ٹی وی پر آنا وقت کی ضرورت ہے میں سارا کچھ بول بیٹھا وا واقتی اللہ تعالی فضلو کرم فون بیٹھے جے جانے میں راہبران کی کافی خدمت کر چکیا وا شریعت کے مطابق رسب اقتدار بھی جائز ہے شریعت کے مطابق رسب اقتدار بھی جائز ہے سی کی گند ہے گند بچارے انگریزی گٹر کیڑے بیاں دے دے گٹر نے بچارے اللہ میری فطرت نے بتایا؟ مجھے لیے اس طرح ہوں. اس دنیا بھی احتبا سے آپ کو نہ خدا کی ضرورت ہے قرآن کی اس دنیا چل کر رہتی خدا تو مانے